بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم قال تعالیٰ فی سورة البکارتی اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت جب حاضر ہوا یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت موت کا لمحہ اض قاد بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من نمبادی ما کیا یا معنی کریں گے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد قالو انہوں نے کہا نہ ابود الح کا و الہ ابا کا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ علیہم السلام کے آبا اجداد کے الہ کی الہ واحدہ جو ایک ہی الہ ہے نہ نلو مسلم اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں ہی ہی اس کا بریک اپ ہے اپنے بیٹوں سے البن لہو جمعانی البنو اس لفظ کی دو جمعیں استعمال ہوتی ہیں بنونا بھی اور ابنا ال بھی بنونا سے لامزر لی کی وجہ سے بنا لبنین اور بنینا کا لفظ چونکہ آگے مضاف ہے ضمیر کی طرف اس لیے اس کا نون زبر نا جو ہے وہ ختم ہوا ہدف ہوا لبن ہی کی بجائے یا لبنینہ ہی کی بجائے کیا استعمال ہوا لبنی پھر سنیے اس کا بریک اپ لامز لی پلس بنی پلس ہی اصل میں تھا لبنین ہی اور بنینا اصل میں بنونہ تھا لامز لی کی وجہ سے بنینا ہوا اور نون زبر نا اس کے آخر میں جو تھا وہ ختم ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے اس لیے لبنی ہی پڑھا گیا اے فہم کیا تم سمجھ گئے ہو ات اللہ ابو نام جی ہاں فہیم نا ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں المدر رس و استاد یا حامد و اے حامد ہات آیتن تحوی مصن تم کوئی آیت پیش کرو لاؤ تحوی جو مشتمل ہو مصن ایسے تسنیہ پر حدفت نون جس کا نون ہدف کر دیا گیا ہو لل اضافت کی وجہ سے مذاق ہونے کی وجہ سے اس تثنیہ کا نون ہدف کر دیا گیا ہو کوئی ایسی آیت پیش کرو جس میں اس طرح کی مثال موجود ہو غولت اعلیٰ حامد الحامد اعلیٰ لموسا علیہ السلام کی سورت توحٰ انی اناربو کا یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں فخلا نہ تو تم اتار دو اپنے دونوں جوتے ان نہ قبل طوا یقیناً آپ مقدس وادی یقیناً آپ توا نام کی مقدس وادی پہ ہیں یقیناً تم وادی مقدس طوا پہ ہو نہ الئی کا نا تسنیہ نہ الانی مفع ہونے کی وجہ سے نہ الانی کی بجائے فخلا نہ علئی ہوا اور نہ العینی آگے چونکہ کاصبر کا ضمیر کی طرف مداف ہے اس لیے نون زرنی اس کا دعا ہوا نا علی علّا کی بجائے کیا پڑھا گیا نا علی کا المدرس رس و استاد احسن تھا آپ نے اچھا جواب دیا شاباش کے معنی میں یا حارث اے حارث ہات مثال اب تم کوئی مثال پیش کرو من الحدیث النبوی شریف حدیث نبوی کی تم کوئی حدیث شریف کی مثال پیش کرو اسی طرح کی الحارث قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ علہ سے یا عائشہ تو ان آئی نئی یا تناانی والا یا یقیناً میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے ای کا تسنیہ ای نانی ای نانی سے انا کی وجہ سے ای نئی نی ہوا ای نئی نی کا نظرنی گر گیا یا کی वजह से ہونے کی وجہ سے اور آخر میں جو یا ہے وہ یا متکلم ہے انا آئی یا کی بجائے کیا رہ گیا انا آئی اب ایک آئی اس کی ہے ایک یا ای نئی کی ہے اور ایک یا جو آخر میں یا متکلم کہلاتی ہے وہ ہے دو ایک جیسے حروف اکٹھے ہو جائیں تو دونوں کا ایک دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے اس لیے ان نہ عی کی بجائے پڑھا گیا ان نہ عئی نئی یقیناً میری دونوں آنکھیں المدرس و احسن آپ نے اچھا جواب دیا شہباز کے معنی میں المراقب و مراکب نگران یدخلو و یوسلم و ثمہ داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے ایو حلقوۃ ایرس القم فلحسین الخیر تعینی تمہارا کون سا سبق ہے آخری دو پیریڈز میں ماجد الماجد کل تاہمہ دلقرآن الکریم دونوں کے دونوں پیریڈ قرآن کریم کے ہیں مدرسو القرآن ملا کے پڑھیں گے مدرسولقرآن الکریم قرآن کریم کے مدرسین فی اجتما المدیر ایک میٹنگ میں ہیں مدیر کے ساتھ مدیر کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں پیوم کن حکم الصراف و تو آپ کے لیے ممکن ہے ال واپس چلے جانا یعنی کلاسز سے سکول سے یا, یا کالج سے کلیا سے واپس چلے جانا آپ کو آپ کے لیے ممکن ہوگا تیسرے حصہ تیسرے پیریڈ کے بعد تیمکن حکم الصراف و بادل حصہ پسند محاورہ ترشمہ کریں گے کہ پانچ پیریڈز مکمل کرنے کی بجائے آپ لوگ تیسرے پیریڈ کے بعد ہی کالج سے جا سکتے ہیں چھٹی کر کے تماری نمشکیں تمرین رقم واحد عجیب عن اسلطل آتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے من الدی نس دفتر وہ کون ہے یعنی یہ سبق کی روشنی میں وہ کون ہے جو اپنی دونوں کاپیاں بھول گیا ہے ماجدن یہ ماجد سے پوچھا تھا استاد نے کہ آپ کی کاپیاں کدھر ہیں تو اس نے کہا تھا انی نصیت ان انعتیہ بہما تو کیا جواب دیں گے ماجدن الح اللہ سید دفتر لمالا یحد الرقوا مسعود مسعود کے دونوں بھائی حاضر کیوں نہیں ہوتے ہیں مسعود کے دونوں بھائی کیوں حاضر نہیں ہو رہے ہیں یعنی کلاس میں ہم کہیں گے اس لیے کہ وہ دونوں بیمار ہیں چنانچہ جواب ہوگا لِ انّا کی یہاں لکھا ہوا ہے لیکن انّا کی وجہ سے کیلے ہم پڑھیں گے اب لے انّا کی لے ہی ماں اینہ مدرس القرآن الکریم قرآن کریم کے اساتذہ یعنی قرآن کریم کا سبجیکٹ پڑھانے والے اساتذہ کہاں ہیں مدرس قرآن الکریمی فی اجتماع ما المدیوی سبق کے اخیر میں اس کا جواب موجود ہے تمرین رقم افنان مشک نمبر دو تعمل ما یلی جو نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے ہادہ کتاب الحادہ کتاب اللہ این البنتان این آین بن این البنتان دونوں لڑکیاں کہاں ہیں عین بن حامدن حامد کی دونوں لڑکیاں یعنی دونوں بیٹیاں کہاں ہیں یو خدف تنوین الطنوین کو ہدف کر دیا جاتا ہے اندر اضافتی اضافت کے وقت چنانچہ کتاب اللہ کی بجائے کتاب اللہ یہاں پڑا گیا اسی طرح آگے عین بن حامدن اس کے بارے میں آگے آئے گی بات باقی مثالیں دیکھیے صفحہ نمبر 77-77 پہ ری تو بن میں نے دو لڑکیاں دیکھیں رع تو بن حامدن میں نے حامد کی دونوں بیٹیاں دیکھی جا المدر رسون اساتذہ آئے جا آ مدرس الفق ہی فقہ کے اساتذہ آئے اب حسو ان المدر میں اساتذہ کو تلاش کر رہا ہوں اب حسو المدر سی الفق ہی ملا کے پڑیں گے اب حسو المدر سلفق ہی میں فقہ کے اساتذہ کو تلاش کر رہا ہوں ان مثالوں کے بارے میں یا ان مثالوں سے جو قاعدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے تو خطف نون المثنّ رسنیہ کا نون ہدف کر دیا جاتا ہے اور نون الجم المدکر سالمی اور جمع مذکر سالم کا نون ہدف کر دیا جاتا ہے ہند الدافتی اضافت کے وقت یعنی جب تسنیہ یا جمع مذکر سالم سے تعلق رکھنے والا اسم مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کے آخر میں جو نون زرنی یا نون نہ ہوتا ہے اس کو راب کر دیا جاتا ہے تمرین رقم سلاخہ مسق نمبر تین استخرج من الدرس الاسماء میندرسما والمجموعات المجموعات مذکر سالمن سبق سے نکالیے سے تعلق رکھنے والے اسماء اور جامع مذکر سالم سے تعلق رکھنے والے اسماء اسموں کو المحروفہ تون جن کا نون ہدف کر دیا گیا ہو ہوافاتی مضاف ہونے کی وجہ سے کالا ماں یا اصل میں تھا کالا مان یا اسی طرح کالا مئی یا اسی سطر میں کالا یا تھا اصل میں آگے جا کے ہے دستاری کا اصل میں دستارعنی کا تھا دستارعنی کا پھر دستارا یا ہے اصل میں دستارانی یا تھا دستارانی یا دستار اصل میں دستارانی حامدن تھا پھر خوش دستارئی کا میں دستارعینی کا تھا پھر رانی کا دستار ضمیلی کا میں دستارانی ضمیلی کا تھا اصل میں رق عط اصل میں تھا رکعتان الفجر مسلم الیابانی اصل میں تھا مسلمون الیابانی قرآن مجید کی آیت میں لبنی ہی اصل میں تھا لبن ہی حدیث پھر قرآن پاک کی دوسری آیت فخلا نہ علئی کا میں نا علینی تھا اصل میں نا علین کا حدیث جو ہے عین اصل میں تھا عین یا مدرسو القرآنی مدرسل قرآنی اصل میں تھا مدرسون القرآن الکرینی تمرين رقم اور با مشق نمبر چار تمََ المصلاطلعطیۃ المسنّّا و جم المدکر سالم المحدوفت نون و حماد الدافعتی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے تسنی اور جمع سالم مدکر کی جمع مدکّر سالم کی المحدوفتِ نون و جن کا نون ہدف کر دیا گیا ہے مدافع ہونے کی وجہ سے اگر سل یادی کا اور رجلی کا اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یا دونوں ٹانگیں دھوبو اِبنا علی جن فل جامعہ آتی علی کے دونوں بیٹے جامعہ میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں یا بن تاہو فل مدرسہ آتی اور اس کی دونوں بیٹیاں اسکول میں ہیں غر سل یاد کا میں یادئی اصل میں تھا یا असल نی اور رجلئی رجلئی ابن علی اصل میں تھا ابنان علی بن تاہ اصل میں تھا بن تان ہو بابل مسجد کے دونوں دروازے ہوئے ہیں اصل میں تھا بابان المسجد قرآفی ہاد ہل مجلتی میں نے اس رسالے میں اس میگزین میں پڑھا مکالاً ایک مضمون ان مسلم الہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ان مسلم الند میں مسلمی اصل میں تھا مسلمین ارید ان ابی در راجہ طیّیہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے یہ دونوں سائیکل بیچ دوں در راجہ اصل میں تھا راجہ تعینی یا ما اور احدن میں مدرس تفسیری میں تفسیر کے اساتذہ میں سے کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں یا منع کریں گے تفسیر کے اساتذہ میں سے کوئی استاد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے میں مدرسی تفسیری اصل میں تھا مدرسینہ تفسیری یا فی ہاد المدرسہ ططا طالب اس سکول میں دو سو طالب علم پڑھتے ہیں بعطانی تھا اصل میں اس طرح تو ہاد الریکا تھا بمی عطی میں نے یہ تکیہ دو سو ریال کا خریدا ہے الاریکہ یا اس کا معنی تکیہ یا غالیچہ قالین وغیرہ جہاں بیٹھ کے آرام کیا جا سکے اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غالیچہ صوفے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں صحبت تو یوم الفی ریال من المصرفی صحبت صحب کا لفظی معنی ہوتا ہے کھینچنا یہاں مراد نکلوانا میں نے آج دو ہزار ریال نکلوائے من المصرفی بینک سے من المصرفی بینک سے میں نے دو ہزار ریال آج نکلوائے غم مدل مریض و المریض لکھا ہوا ہے زیر کی بھی جائے زبر ہے غمد المریض و مریض نے اپنی دونوں آنکھیں بند کیں اے اصل میں تھا اے اوپر آٹھ نمبر میں ریالن اصل میں تھا نی ریالن نو نمبر میں الفی رن اصل میں تھا الفی نی ریالن گیارہ نمبر این ابا وا کا یا انس آپ کے والدین کہاں ہیں اے انس والد اور والدہ دونوں کے لیے ابا وانی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح والد اور والدہ کے لیے والدان کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے قولا فی فیصورت المسد یہ سورہ لہب کا دوسرا نام کیونکہ آخر میں فی حبل الم مسد آتا ہے تو مسد کی نسبت سے اس کو صورت المسد بھی کہا جاتا ہے سورہ لہب بھی اور صورت المسد بھی تبت یدا ابی لہب و تبا تبت يدا ابی لہب و تبا ميں يدا اصل میں تھا ابی ابيل تمریل رقم مشکل نمبر پانچ ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اسے پڑھیے اس لکھیے نمبروں کو لکھنے کے ساتھ جو اس میں آ رہے ہیں بالحروف حروف میں ان ہن ان کو الفاظ میں لکھنا ہے جامن سین چین سے اس سال آئے دو سو حا جی تو کیا کہیں گے مئتا حاجن کی بجائے می اتا ہا جن اریدو آگے دو سو کے لیے ہم استعمال کریں گے یہاں میا تئینی کی بجائے میہ تئی کیونکہ می اور الفو اپنے مادود کی طرف مذاق ہو کر استعمال ہوتے ہیں ارید و میا من نسخ کتابی میں اس کتاب کے دو سو نسخے چاہتا ہوں اس ترعی تو ہاد حصہ آتا بے میا ریال کی میں نے یہ گھڑی خریدی ہے دیکھیے پہلے میں ہے میاتا مِعطا حاجن میا تانی تھا اصل میں وہاں چونکہ آنے والے حاجی فائل ہیں فائل حالت رفع میں ہوتا ہے اس لیے میا استعمال ہوا اور نون زیرنی کو ختم کر کے میعتا تا پڑا گیا دو دوسری مثال میں چونکہ دو سو نسخے مفعول ہیں ارید و فیل فائل اور دو سو کا لفظ کیونکہ یہاں مفعول بن کر استعمال ہو رہا ہے اس لیے میعتا طا کی بجائے یہاں حالت نصب میں کیا کہیں گے اسی طرح کی خبر چونکہ حالت نصب میں ہوتی ہے اس لیے کی بجائے می آ تئینی پڑھا جائے گا ہندوستانی طلبہ کی تعداد یونیورسٹی میں دو سو تھی آگے ہزار کا عدد ہے پھر دو ہزار کا ہے ہم کہیں گے ا, آ الفا ہند یہ مفول ہے مفول مقدم یعنی دفع آتا فعل فائل بعد میں آ رہا ہے اور مفول پہلے جملہ جو استفامیہ ہوتا ہے سوالیہ جملہ اس میں اس طرح کرتے ہیں مفول کو پہلے لے آتے ہیں فیل فائل سے تو چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ادفا عطا الفا ہند کی بجائے مفعول کو مقدم کر کے پہلے لا کے کہا گیا ا الفا ہند ام الفعینی کیا آپ نے جنیہ سٹرلنگ پاؤنڈ کیا آپ نے ایک پاؤنڈ ادا کیے ہیں ام الفینی دوہزار ولد عیسیٰ علیہ السلام قبل نحوی الفی سنتن الفی سنتن نحوی مضاف بن کر اسمال ہو رہا ہے چنانچہ الفا سنتن کی بجائے مضافلے ہونے کی وجہ سے الفی سنتن کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تقریباً نہوی یعنی اس کی مثل اس جیسے تقریباً کے معنی میں تقریباً دو ہزار سال پہلے جنم دیے گئے یا معنی کریں گے پیدا ہوئے اندی الف ریال و د کا الفانی میرے پاس ایک ہزار ریال ہیں اور تمہارے پاس دو ہزار و حادل المبلغ یکفینا اور یہ رقم ہمیں کافی ہوگی یدرسو رسو بل جامع الفا من الفاطالبن مندو وال دول دولتوں کی جمع ہے یہ کنٹری کے معنی میں ملک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ریاست یا درسبل جامع آتی. یونیورسٹی میں جامعہ میں پڑھتے ہیں الفا طالب علم دو ہزار طالب علم دول آسیہ آسیا سے مراد یہاں ایشیا ہے ایشیا کی ریاستوں یا ایشیا کے ممالک سے تعلق رکھنے والے ایشیا کے ملکوں کے دو ہزار طالب علم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تمرین رقم سطح مشل نمبر چھ عظیف الکلی مت پہلے لفظ کو مضاف کیجیے منصوب کیجیے دوسرے کی طرف فی ما یلی مندرجہ ذیل میں ابنانی اور حامدن دو الگ الگ الفاظ ہیں ابنانی دو بیٹے حامدن حامد اگر دونوں میں اضافت یعنی دونوں میں نسبت اور تعلق پیدا کرنا ہو اور کہنا ہو حامد کے دو بیٹے تو پھر کیا کہیں گے ابن حامدن اسی طرح سنتے جائیے بن تا راشد کی دو بیٹیاں الغرفتی ملا کے پڑھیں گے نافی الغرفتی کمرے کی دو کھڑکیاں مسلم الیابانی بنو اسرایلا اسرایلا چونکہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں زبر آتی ہے اس لیے بنو اسرائیلی کی بجائے کیا آپ کہیں گے بنو اسرایلا اسرائیل یاقوبہ علیہ السلام کا لقب یاقوبہ علیہ السلام کے بیٹے یعنی ان کی آگے آل اولاد بابان المد کی بجائے کیا کہیں گے بابا المدراساتی باب المدرا ساتھی کے دو دروازے مدیرو المداری مدیر المداری سکولوں کے پرنسپلز یدان انت انتا, انتا کی بجائے جب ضمیر متصل استعمال ہوتی ہے یعنی اسم کے بعد آ رہی ہو تو انتا کی جگہ پہ کافی زبر کا استعمال ہوتا ہے یدان انتا کی بجائے کیا کہیں گے یدا یدا انتا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو زمین اسم کے بعد آتی ہے ضمیر متصل ہوتی ہے اور ضمیر متصل اندا کی بجائے کیا ہے کاف زبرقا یا دا کا ابا وانی انا کی بجائے کیا کہیں گے اب وا یا میرے والدین ہیا, ہیا کی بجائے ضمیر متصل یعنی جو اسم کے بعد استعمال ہوتی ہے وہ کون سی ہے ہا چنانچہ ای نانی ہا کی بجائے نون زر نی کو ڈراپ کر کے کیا کہیں گے اینا ہا اس کی دو آنکھیں ہا ہر کے معنی میں رقم مشکل برسات سن ان الفاظ کا جن کے نیچے خط ہے لائن ہے آنے والے جملوں میں کا یا ابراہیم اس کا تصنیہ کتاب میں موجود اینا اما ام کا یا ابراہیم ارفا ید کا اپنا ہاتھ اٹھاؤ کہنا ہو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو ید کا تصنیہ ہے یدانی لیکن یہاں چونکہ یدانی یعنی دو ہاتھ مفعول بن کر استعمال ہو رہے ہیں ارفا فیل فائل ہے اس لیے یدانی کی بجائے یدنی استعمال ہوگا اور نون زرنی کو ختم کر دیں تو کیا ہو جائے گا ید کا ارفا ید کا مادا کالت مر اتو عورت نے اپنی بیٹی سے کیا کہا کہنا ہو اپنی دونوں بیٹیوں سے تو کہیں گے مادا قالت ال مر اتو لبن تئنی کو ڈراپ کیا باقی کا رہ گیا لبن تئی ہادا کالا تل مر اتو غسل رجلی میں نے اپنا پاؤں دھویا اپنی ٹانگ دھوئی کہنا ہو میں نے اپنی دونوں دھوئی پھر کیا کہیں گے غسل کا نون حضف کیا گیا باقی رہ گیا رجلی لئی یا اور یا کا آپس میں اتظام کیا تو بن گیا غسل تو رج لئی احادہ تل کا کیا یہ تمہارا شاگرد ہے کہنا ہو کیا یہ دونوں تمہارے شاگرد ہیں تو کہیں گے احادانی تلنی را کا خود رسالت کا اپنا خط پکڑیے کہنا ہو اپنے دونوں خط پکڑیے تو کیا کہیں گے خود رسالی کا رسالتا رسالتانی حالت نصب رسالت نی مفعول ہونے کی وجہ سے رسالت نی کہیں گے کیونکہ خود فیل پائل ہے نون زر نی ہو جائے گا چنانچہ کیا کہیں گے خود رسالت کا با اوقاشا تو بہت اقاشا نے نام ہے یہاں کسی کا اوکاشا نے اپنا گھر بیچا فروخت کیا کہنا ہو اوکاشا نے اپنے دونوں گھر فروخت کیے تو کیا کہیں گے با آ اوکاشا تو بے تئی ہی بے سے की वजह से ہونے کی وجہ سے بے تئی نون زیرنی کو ہدف کیا گیا باقی کیا ہو گیا بے تئی ہو زیر کے بعد پیش آ رہی ہو تو سکل پیدا ہو جاتا ہے اس لیے بے تئی ہو کی بجائے کیا پڑا جائے گا سکل دور کرنے کے لیے با ہاد سوارو سمانت ریالن یہ کنگن اس کی قیمت سو ریال ہے جبا محاورہ ترجمہ اس کنگن کی قیمت سو ریال ہے کڑا جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے اگر کہنا ہو یہ دونوں کڑے ان کی قیمت سو ریال ہے تو کہیں گے ہادان سوارانی سامان العجیرا میں نے مزدور کو سوریال دیے کہنا ہو دو سوریال دیے تو کہیں گے آتی العجیرا می آئی ریالن یا دونوں مزدوروں کو دو سو ریال دیے تو پھر کہیں گے آئی تل می آئی ریالن اقوہ تبیبن اس کا بھائی طبیب ہے ڈاکٹر ہے کہنا ہو اس کے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں پھر کیا کہیں گے اقو کا تسنیا ہے آسا وان زرنی گر جائے گا آسا کی بجائے کیا کہیں گے آسا واہ آسا فاطمہ اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے کہنا ہو فاطمہ اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کر رہی ہے تو اخن اس کا تصنیہ استعمال ہوتا ہے اخوانی اخوانی سے ہو جائے گا ان کی وجہ سے حالت جرم نی کو گرا دیں گے تو ان اخینی ہا کی بجائے کیا پڑھیں گے ان اخ ہا تب خاص فاطمہ تو ان اخی ہا ماتا ابو اس کے ابو فوت ہو گئے کہنا ہو اس کے والدین ماں اور باپ دونوں کے لیے اباوان استعمال کیا جاتا ہے جسا والد اور والدہ کے لیے والدہ نے ماتا ابو ابو کا تصنیہ ہے اباوان کو حضف کیا تو کیا ہو جائے گا ابا, وانے ہو کی بجائے ابا ماتا ابا واہ رقم سنانیہ مشق نمبر آج رضی فی الاسمال آتی تا آنے والے اسموں کو مضاف کیجئے الا یا اب یا شکل اور یا کو شکل سے ضبط کیجیے کیا مطلب یعنی اور یا پہ حرکات لگائیے جو اس کی شکل ہے اس کو ظاہر کیجئے علم بننا یا المتکلم یہ بات جانتے ہوئے کہ یا متکل یعنی وہ یا جو میرا یا میری کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اسے یا متکلم کہتے ہیں ما ما ما من آخر فن اور یا ان ساکنتن مفتوحت یعنی مفتوح بن کر استعمال ہوتی ہے یا متکلم ویسے تو ساکن ہوتی ہے مثال کے طور پہ کتابن کتابی کلم سے قلمی بیتن سے بیتی لیکن اس کے آخر میں زبر آ جاتی ہے کب مفتوحتن مفتوح بن کر استعمال ہوتی ہے یعنی اس کے آخر میں فتحہ زبر آ جاتی ہے کب جب یہ ایسے اسم کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو جس اسم کے آخر میں الف ہو یا یائے ساکن ہو یعنی یا ایسی یا جو سکون والی ہو پھر سنیے یا متکلم اصل میں تو سکون کے ساتھ استعمال ہوتی ہے کالمی کالہ نہیں کہتے کتابی کتاب نہیں کہتے لیکن جب یہ یا متکلم ایسے اسم کے بعد آ رہی ہو کہ جس اسم کے اخیر میں پہلے الف ہو تو پھر یہ مفتوح بن کر استعمال ہوگی یا اس سے پہ, یا اس اسم کے آخر میں یا ساکنہ نہ ہو مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی مثلاً قوانین نون زلی تو ختم ہو جائے گا جب اس کو یا کی طرف یعنی اس اسم کو اپنی طرف منسوب کریں گے میرے دونوں بھائی جب دونوں بھائیوں کی نسبت اپنی طرف کی جائے گی تو پھر دونوں بھائی یہ مذاف ہو جائیں گے اور یا متکلم یہ مضاف الہ کہلائے گی چنانچہ اخوانی یا کی بجائے کیا کہیں گے اخوا یا اب یہاں اخوا اس کے ساتھ مل کر آ رہی ہے یا متکلم اور اخوا ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الحف ہے اور ایسے اسم کے ساتھ اگر یا آئے جس کے آخر میں الف ہو تو پھر وہ یا مفتوح بن کر استعمال ہوتی ہے یعنی اس کے آخر میں فتحہ آتا ہے زبر چنانچہ اخوائی نہیں کہیں گے بلکہ اخوایہ اختانی سے اختا ابوانی سے ابوا صدیقانی سے صدیقا زمیلانی سے زمیلا یا یدانی سے یدا یا نانی التي اور فل متکلم وزب تلیہ اب شکل گذاف کیجیے ان الفاظ کو جن کے نیچے خط ہے لائن ہے یا متکلم کی طرف وزبت اب شکل اور یا پہ حرکات ڈالیے اب یہ مثالیں ہیں اس اسم کی جس کے آخر میں یا ساکنہ ہو جس کے آخر میں ایسی یا ہو جو ساکن ہو اس کے ساتھ پھر آگے یا متکلم بھی شامل کرنی ہو یا متکلم بھی لگانی ہو تو پھر وہ جو یا متکلم ہے وہ بھی مفتوح یعنی زبر کے ساتھ استعمال ہوگی الف کی مثالیں پیچھے گزر چکی اب یہ یا ساکنہ کی مثالیں ہیں غسل تو میں نے دونوں پاؤں دھوئے غسل تو میں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے رج پھر بنا رج ایک یا ساکن ہے ایک یا متکلم یا ساکن رج کی ہے اور یا متکلم یہ بعد میں ایڈ کی جا رہی ہے رج دونوں کا ادگام ہوا تو کیا بن گیا رج نمبر دو غم مل میں نے دونوں آنکھیں بند کی کہنا ہو میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی تو کہیں گے غم مل نمبر تین داؤ تو میں نے دو دوستوں کو بلایا یا دو دوستوں کی دعوت کی کہنا ہو میں نے اپنے دو دوستوں کو بلایا تو کہیں گے داؤ تو صدی کئی میں نے دو کلاس فیلو دو ہم جماعت ساتھیوں سے سوال کیا کہنا ہو اپنے دو ہم جماعت ساتھیوں سے تو کہیں گے س الط الزمیلیہ رفا میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے رفا اتوید الاستانی مصر دونوں استاد مصر سے ہیں کہنا ہو میرے دونوں استاد مصر سے تعلق رکھتے ہیں تو کہیں گے استاد یا استاذ یا مصر یا ادغام نہیں ہوگا استاد یا مصر یا اگر یوں کہنا ہو یقیناً میرے دونوں استاذ مصر سے تعلق رکھتے ہیں پھر البتہ کہیں گے ان نہ استاذ مصر عین وجدت اعین وجدت دفتر تمہیں دونوں کاپیاں دونوں رجسٹر کہاں سے ملے کہاں تم نے پائے دونوں رجسٹر یعنی کہاں سے ملے اگر کہنا ہو میری دونوں کاپیاں تم نے کہاں سے پائیں یا کہاں سے ملی تو کہیں گے ائین و جد ان القعین عالیمانی جلیلہ کہیں گے ان عصا ويّيّيّيہ عالي دونوں جلیل القدر عالم ہیں بلند مرتبہ ذہابت و مکہ مكہ تھا ماں آ باعينى ميں مكہ گيا والدين ساتھ کہنا ہو اپنے والدین کے ساتھ تو کہیں گے ما آ ابا ویا وا اکلا میرے دونوں قلم ضائع ہو گئے ز آ دونوں قلم ضائع ہو گئے یعنی گم ہو گئے کہنا ہو میرے دونوں قلم گم ہو گئے تو کہیں گے وا ا کلمایا یہاں نہیں کہیں گے وا اک کالام تمرین رقم اشرہ نمبر دستیات لی قلعہ و قلتہ آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے جو قلعہ اور قلطہ کی ہیں قلعہ اور کلتا کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے اینا اخوا کا آپ کے دونوں بھائی کہاں ہیں قلعہ فی دمشقہ وہ دونوں کے دونوں دمشق میں ہیں ارطل مدر سعینی کیا آپ نے دونوں اساتذہ کو دیکھا ہے نعم تو قلعۂ ماں جی ہاں میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے اینا طالب تان الجدیدتان دو نئی طالبات کہاں ہیں قلطہ ما ان وہ دونوں پرنسپل کے پاس ہیں ایسور طعین حفظہ دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت آپ نے حفظ کی ہے حفظ تو قلت ہیما میں نے دونوں حفظ کر لی ہیں طبی العربیت ہی ام بالفرنسیتی کیا آپ نے عربی زبان میں الانوان یعنی ایڈریس پتہ لکھا ہے یا فرینچ میں کتب تو ہیما میں نے دونوں زبانوں میں لکھا ہے ممن مم کما مریض علیوما تم دونوں میں سے آج کون بیمار ہے قلع نہ ہم میں سے ہم دونوں میں سے ہر ایک بیمار ہے منعین طالبان الجدیدانی دونوں نئی طالبات کہاں سے ہیں قلطاہمہ من الریاضی دونوں کی دونوں ریاض سے ہیں اسی طرح قلعہ مریضن اس کا چشمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ہم دونوں کے دونوں بیمار ہیں عی المدر سعینی دونوں استادوں میں سے کس استاد سے آپ نے سوال کیا سلطل کی ہما میں نے دونوں سے سوال کیا تمرین رقم احدہ اشف مشق نمبر گیارہ عجیب انل اسلط العطیتی مسامل قلعہ و قلطہ آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے قلعہ اور قلطہ کو استعمال کرتے ہوئے ایل کالا ضاع غا آ یہ کالا ہے نون کے اوپر زبر غلط ہے ایل کالا ضاع دونوں میں سے کون سا قلم گم ہوا ہے کہنا ہو دونوں کے دونوں ضائع ہو گئے تو کہیں گے وا آ قلعہ ہما یا قلعہ وا آ دونوں طرح درست ہے وا آ قلعہ یا قلعہ ہما غا آیل کتاب نی توید ان تشتر دونوں میں سے کون سی کتاب آپ خریدنا چاہتے ہیں کہنا ہو میں دونوں کتابیں خریدنا چاہتا ہوں تو کہیں گے اریید و ان اشتر یا قلعۂما ارید و ان اشتر یا حالت رفع میں قلعہ اور حالتِ نصب اور حالتِ جرمِ استعمال ہوگا قلعہ قلعۂ ما ائل مجلطعینی کراطا دونوں میں سے کون سا رسالہ آپ نے پڑھا ہے کہنا ہو دونوں پڑھے ہیں تو کہیں گے کراطو کل تہ کے لیے کل حالت رفع میں اور کل حالت نصب اور حالت جر میں آتعینی سور قط دونوں میں سے کون سی گھڑی چورائی گئی یعنی چوری ہوئی کہنا ہو دونوں کی دونوں چوری ہو گئیں تو کہیں گے سور قط کیونکہ معنث ہے سا آطئینی سوری قط کلتا حما ایغئین تعارف الردیت امل فارسی یت دونوں میں سے کون سی زبان آپ جانتے ہیں اردو یا فارسی عارف و کل اور الفارسی دونوں کے دونوں الفاظ معنث ہیں کہیں گے عارف و کل تہ ہیما ایلعم الطعین اند دونوں میں سے کون سی کرنسی آپ کے پاس ہے پاؤنڈ یا ڈالر کہیں گے ان دی ان دی سی ایو مدرسۂ ففک ہی غابل یوما ایو مدرسۂ یلفک ہی غابل یوما کے دونوں اساتذہ میں سے کون سے استاد آج غیر حاضر ہوئے کہیں گے غاب قلعہ ہما غابا قلعہ ایل دونوں میں سے کون سا دروازہ آپ نے کھولا فتحت قلِ ہیما ایافد تعینی دونوں میں سے کون سی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کل تاہم مفتو حتن یعنی دونوں میں سے ہر ایک کھلی ہوئی ہے یہ معنی کریں گے کل تاہم مفت کی بجائے کیا کہیں گے کل واحد استعمال کریں گے اس کے ساتھ آگے آنے والا اس ممن ہما غیف الفوی ان دونوں میں سے نحو میں کون کمزور ہے قلعہ ماں غیفن قلعہ نہیں کہیں گے قلعہ ماں غیفن اور ترجمہ یوں دونوں میں سے ہر ایک کمزور ہے قلعہ و قلطہ اسمانی لفظ ہما اور قلطہ دو عسم ہیں ان کا لفظ تو مفرد ہے یعنی واحد ہے ما عناما ان دونوں کا معنیٰ تسنیہ میں ہے امراعۃ الفظ اختر اور لفظ کا خیال رکھنا لفظ کا لحاظ رکھنا زیادہ ہے ناہو جیسا کہ قلاہمہ جدیدانے کی بجائے لفظ کا خیال رکھتے ہوئے کہیں گے کلاہما جدیدن کل تاہمہ کہنے کی بجائے کل تاہمہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ یہ جوزو مرا اور ان دونوں کے معنی کا لحاظ رکھنا بھی جائز ہے معنی کے معنی کا لحاظ رکھا جائے تو پھر کہیں گے کلاہما جدیدانی اور مثالوں پہ غور کیجیے ہادا سیارتن ہا ثانی سیارتانی کالمن رانی کا کالمانی کا مدرسۃ واحد ہادہ اخی و ذالک کا صدیقی یہ میرا بھائی ہے اور وہ میرا دوست ہے اطنان خاضان کتابہ یا یہ دونوں میری کتابیں ہیں و کا کتابہ زمیلی اور وہ دونوں میرے ہم جماعت کی کتابیں ہیں طلاقہ خاطان الحافل طان تثیران الاجامع یہ دونوں بسیں یونیورسٹی کی طرف جا رہی ہیں وطانِ کا الا المطاری اور وہ دونوں ایئرپورٹ کی طرف اور با لمن ہاض دفاتر یہ کاپیاں یا یہ رجسٹر کس کے ہیں حیال ہی دہلی کا طالب علی وہ ان دونوں طالب علموں کے ہیں اشارہ کر کے ہیی علی ذینک طالبین وہ ان دونوں طالب علموں کے ہیں خمسہ لونو تینک سیارہ تینی جمیلان اشارہ کر کے ان دونوں گاڑیوں کا رنگ خوبصورت ہے ست قال الله تعالی لموسا علیہ السلام فذانک برہانا من ربک الی فرعون و ملئہ تو وہ دونوں یعنی جو ابھی تم نے دیکھی اشارہ کیا جا رہا ہے ان دو معجزات کی طرف جن کو اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا برہانانی تو وہ دونوں یعنی جو ابھی تم دیکھ چکے ہو برہانان میں رب کا دو وعدے دلیلیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے الا فرون ملا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تم دونوں تم جاؤ گے تو یہ دونوں معجزات تمہارے ساتھ ہوں گے تیرہ نمبر تمرین رقم سلاطا عشر یو کہہ سکتے ہیں فیم یاتی خالی جگہ میں رکھیے اس میں جو نیچے آ رہا ہے اس میں اشارہ تین مناسب مناسب اس میں اشارہ جو استعمال ہوتا ہو دور کے لیے ہا را بیتی ویتو اخی ہا ریکا زمیلا ہا تان بنتا و تان کا بنتا افتاہنی لا تفتہ کلباب لا تفتہ زینکل بابینی زانی کا حالت نسل میں ہو جائے گا زین یہ دونوں دروازے کھولو وہ دونوں دروازے نہ کھولو لا تفتح تفتا یا تعین سیارت اے لڑکے ان دونوں گاڑیوں کو دھوبو دھو دھو اگ سل ہاتعین سیارت عینی یعنی یہ دو گاڑیاں دھو دو لا کا سیارت عینی وہ دونوں گاڑیاں نہ دھو لا کا سیارت عینی حالاتی مدار الف عالآتی آنے والے کا مزارے پیش کیجیے صحابہ یا صحابو غم یو غم صحابہ ی کا لفظی منع ہوتا ہے کھینچنا یہاں مراد ہے بینک سے رقم نکلوانا غم مادہ یو غم بند کرنا آنکھیں بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کفایک فی کافی ہونا وا یعہ ہونا گم ہونا خمسط آشر تمرین رقم خمس آشب مشک نمبر پندرہ، ہاتھی جمع, آنے والے اسموں کی جمع لائیے پیش کیجیے کی استعمال ہوتا ہے قالین وغیرہ یا صوفہ مبل اجیرن مزدور اس کی جمعر تجیر کنگن کڑا تن حصت حصہ حصہ تن پیریڈ اور حصت اس کی جمع پیریڈ نمبر پیش کیجیے یا ملک کے معنی میں فوق ہو فا کے المر عطا عتی سے امر بنتا ہے ایتی اصل اصل میں کیا تھا ائتی ائت دو حمزوں میں اگر جھٹکا پیدا ہو رہا ہو تو جھٹکا فتم کر دیا جاتا ہے ائت سے کیا بن جاتا ہے ای ولیکن الحمزت الثانیت تعود بعد الواوی والفائی اور لیکن دوسرا حمزہ واپس پلٹ آتا ہے واؤ اور فا کے بعد چنانچہ وعتی اور فعتی کہیں گے وعتی اور فعتی ذالک لئن الحمزت الاولا فی حادی الحالتی تحضف فی نتکی یہ اس وجہ سے ہے یہ اس لیے ہے کہ پہلا حمزہ اس حالت میں تخ ظف کی بولنے میں حضف کر دیا جاتا ہے کیونکہ حمزہ وصل ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے بولنے میں نہیں آتا لاحظ ان حمزۃ العمری فی الکتابت عید فی ہاد القلمتی ملاحظہ کیجئے کہ فعل امر کا حمزہ حذف کیا جا رہا ہے لکھنے میں بھی اس لفظ میں وا اور اور فعتی اطابش وہ کسی چیز کے ساتھ آیا مانا کریں گے وہ کسی چیز کو لایا عطایہ اتی ویسے تو لازم فیل ہے لیکن جب اس کے بعد بے زیر بی کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو پھر یہ متعدی ہو جاتا ہے اور اس کا مانا کرتے ہیں لانا عطا عتی آنا عطا اتی کے بعد بی زیر بی آ رہا ہو تو پھر مانا ہوتا ہے لانا عطاب شعی اے احو یعنی اس نے اس کو حاضر کیا وہ لے کر آیا تقول ما عطی تو یوم بے میں آج نہو کی کاپی نہیں لے کر آیا وہ فر اور قرآن پاک میں ہے آیت نمبر دو سوالا فی قال ابراہیم علیہ السلام نے یعنی فتح بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو تو لے کر آ اسے یعنی اس سورج کو مغرب سے یعنی تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا کالا دالی کالی نمرود ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نمرور سے کہی تھی